میں نشہ اطاعت الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان انما المؤمنون اللذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم صدق الله وصدق رسوله النبي الکریم ونا نحن ذالک من الشاهدین والشاکرین والحمد لله رب العالمین السلام علیکم یہ شومی قسمت سمجھو یا کہ آپ عالم حق کے بیان سے تیسرا جمعہ ہے یا دوسرا غالباً معروم ہو رہے ہو چشتی صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے حکیم نے روک دیا کہ چار دن تقریر نہ کرو تم تو کل اچانک انہوں نے مجھے بتایا تو بندہ ناچی اس قابل بھی نہیں کہ تبلیغ کا فریضہ جو انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے سونپا یہ کوئی آسان نہیں ہے شاید ایسی بات نکل جائے کہ جو بندہ ہدایت سے ہٹ جائے یا بے خوف ہو جائے تو پھر اس کی گرفت سخت ہے تبلیغ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا خوف ہو جائے اور اللہ کی مارفت نصیب ہو جائے خوف جو ہے ایمان ہے ایمان کا دوسرا نام خوف ہی سمجھ لو اللہ تعالی نے فرمایا محبوب مومن تو وہ ہیں جب میرا نام آئے واج لط کو ان کے دل کاپ جائیں میرے خوف سے کاپ جائیں یہ اللہ نے ایمان کی نشانی بتائی تو میں دعا مانگتا ہوں کہ اللہ آپ کو اور ہم کو یہی کیفیت نصیب کر دے ایمان آ جائے گا تو خوف آ جائے گا خوف آ جائے گا تو ایمان آ جائے گا جس طرح آپ تھاانے دار کو تھاانے دار مانتے ہیں وہ آپ کو پیشی دے دے تو جو دل سے اس کو مانتے ہیں نا وہ بے چین ہو جائیں گے جب تک اس کی پیشی کا کوئی تسلّہ نہیں کریں گے قرار نہیں رہے گا اس طرح اللہ نے اپنے مومنین کی بھی یہی نشانی بتائی ہے کہ یق ربہم ربا ہوں یقاف میرے مومن ہر وقت مجھ سے ڈر رہے ہیں اور ان کو حساب کا خوف لگا ہو جا کیا ہوتا ہے ہم سے نعت شریف کے لیے میں نے روکا ہے شاید کوئی شخص اس کو برا محسوس کریں بھی نعت شریف کے لیے روک دیا تو پہلے بھی بتایا کہ سب سے بڑی نعت جو ہے وہ درود شریف ہے ہر شخص پڑھ سکتا ہے جس کی آواز اچھی ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے جس کی آواز اچھی نہیں وہ بھی پڑھ سکتا ہے یہ بڑی نعت ہے ویس کرنی کو ایک بزرگ ملنے گئے تو انہوں نے کہا نصیحت کرو آپ نے فرمایا قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامے رہنا کیسی حال میں آفال میں اعمال میں معاملات میں قرآن مجید کو مد نظر رکھنا اسے تھامے میں رہنا اسے نہیں چھوڑنا اور بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنا بزرگوں کی صحبت اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وآلہ پر درود پڑھنا درود شریف زبیدہ خانم کو اس کی نوکرانی نے بہشت میں دیکھا خواب میں وجہ معلوم کی کہ بہشت آپ کو کس نیکی کے سبب ملا نہر بنوائی اس نے کہا نہر تو میری ریا کا ریا ہو گئی ہر عبادت میری ختم ہو گئی میں مایوس ہو گئی کوئی عبادت میری قبول نہیں رہی اب میں مایوس ہو گئی گنا ہی گونا عبادت مقبول نہیں تو ایک دن ایک نیکی ایسی آئی جو میرے سارے گناہوں کو بھی لے گئی اور میرے سارے عبادات بھی قبول کرا گئی وہ کون سی نیکی ایسی تھی اس نے کہا ایک دن میں نے لوٹا لیا اور میں پیشاب کرنے کی نیت سے جا رہی تھی تو مزن نے کیا اللہ اکبر میں ٹھہر گئی یا رب العالمین تیرا نام اور گندی جگہ پر سنوں کان میں آئے ٹھہری رہی اذان ختم ہوئی بعد میں میں گئی تو اللہ نے اس ادب کے وجہ سے مجھے بحشت بھی دے دیا میری نیکیاں بھی قبول ہو گئی اور میرے گناہ بھی معاف ہو گئے ادب ایک چیز ہے کہ بے ادب از خدا جو ایم توفیق ادب ای کہ بے ادب ماہروم لطف رب خدا سے ادب کی توفیق مانگ لے اور بے ادب جو ہے وہ کبھی بہشت میں نہیں جائے گا اور ادب پھر اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ حقدار کسی کے جس اور کا ہم ادب کریں گے وہ بھی اللہ کی نسبت سے کریں گے جس کا بھی ادب کریں گے اللہ کی نسبت سے کریں گے تو اللہ کے ادب کی تو کوئی انتہا نہیں ہے تبارہ قسم و رب والاکرام ورام فرما دے تیرے رب کا نام تو بڑی عزت والا ہے بڑے اکرام والا ہے اس لیے اب یہ اسپیکر میں ناد شریف پڑھنا قرآن مجید پڑھنا نمبی نعتیں کر لینا صلاح سلام کر دینا اس کا خیال بھی رکھا جائے کہ کوئی بات میں بھی بیٹھا ہوگا کوئی گندہ کا یہ سپیکر کوئی ضروری چیز نہیں ہے کہ اس طرح نعت نہیں پڑھی جاتی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کی جاتی تو ادب جو ہے ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے روکا ہے شاید آپ یہ کہیں گے کہ یہ نعت شریف کو پسند ہی نہیں کرتا میں تو سراپا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو پسند کرتا ہوں میں تو اس لائق ہی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے جو ہم اس کو ترقی کا ماحول کہا جاتا ہے بے دین لوگ اس کو ترقی کا ماحول کہتے ہیں تو ایک حدیث پاک آپ کو سنا دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا بہترین کھانا کھائیں گے لوگ بہترین سے بہترین لباس پہنیں گے اور سواریاں ان کی بہت بہترین ہوں گی تو فرمایا ان لوگوں سے اگر تم ملو تو سلام نہیں کرنا یہ حدیث بات ہے امام غزالی صاحب نے نقل کی سلام نہیں کرنا ان سے ایسے بد نصیب ہوں ہم تو کہتے ہیں ہم تو نصیب والے ہیں ہمیں تو کار مل گئی ہاں بسیں مل گئی جہاز مل گئے ہم تو اڑ رہے ہیں دوسرا فرمایا اگر یہ بیمار ہو جائیں تو یہ عادت کے لیے ان کو نہیں جانا تیسرا حکم آپ نے فرمایا اگر یہ مر جائیں تو جنازہ بھی ان کا نہیں پڑھنا مسلمانوں کیسے تنظری کے ماحول میں ہم آئے ہوئے ہیں ہمارا دین ہی ترقی ہے پہلے بھی میں نے سمجھایا تھا کہ مومن مسلمان جو ہے وہ فطرت کو استعمال کرتا ہے معاشرے میں جو رہ رہا ہے لیکن اللہ نے کافر کی نشانی بتائی واردو ڈو بے لیا سے دنیا کافر جو ہے وہ اگر دین نہ ہو تو معاشرے کی عیاشو میں وہ اطمینان کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے مومن جو ہے وہ معاشرے میں رہتا ہے فطرت کو استعمال کرتا ہے لیکن وہ راضی نہیں ہوتا اور اطمینان نہیں کرتا وہ تو کہتا ہے کہ ہمیں نیچے سو میل پیدل چلنا آ جائے ہماری جوفڑیاں آ جائیں جوفڑیوں میں بیٹھنا ہمیں پسند ہے ہمیں پیدل چلنا پسند ہے ہمیں روکھی سوکھی کھانا پسند ہے ہمارا اسلام آ جائے اس میں خوش نہیں ہوتا یہ تو بے دین لوگ خوش ہیں کہ ہماری اعلی قسم کی سواریاں ہیں اعلی قسم کے کھانے ہیں اعلی قسم کا پہن رہے ہیں سادگی ہم میں چلی گئی پانچ چیزیں ایمان مومن کے لیے ضروری ہیں حوصلہ نیاز سادگی ادب اور رہا دام آم سے نکل گیا درندوں سے بڑھ کر ہماری زندگی ہے نہ ہماری درندگی سے چھوٹا بچہ بچ رہا ہے نہ بے گناہ بچ رہا ہے ادھر آپ نے سنا ہے ہمارے ساتھ جو پینڈ ہے وہ شرافت صاحب کی بستی میں تین سال کے بچے کو قتل کر کے چھپر میں پھین گئے چار پینڈ دن کے بعد اس کی لاش ظاہر ہوئی چودہ دن, چودہ دن کے بعد تین چار سال کے بچے کو ارے یہ ترقی ہے یا تنزلی ہے کیا قصور ہے اس بچے کا جس کا جرم اللہ بھی نہیں لکھتا ارے یہ ظالم ماحول اس کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے چھوٹے بچے کو وحشیانہ ماحول ترقی یافتہ اسلام ارے ترقی یافتہ اسلام نہیں ہوتا اسلام میں سب ترقیاں ہوتی ہیں جو بھوکتے ہیں کہ ترقی یافتہ اسلام آ جائے وہ بے دین مسلمان ہیں نہیں انہیں اسلام کا پتہ نہیں کہ اسلام خود ترقی ہے اسلام تو چودہ سو سال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے اور اسلام بدلتا نہیں بدل دیتا ہے جو بدل رہے ہیں اسلام کو نہ وہ اسلام ہے بدلا ہوا نہ بے دین یہ مسلمان ہے اسلام ترقی یافتہ اسلام نعوذ باللہ یہ ترقی ہے مسلمانوں تین بندے کے ساتھی ہے تین ایک جائیداد مال رشت یہ بھی ہماری ساتھی ہے لیکن یہ کب تک ہے مرنے تک ایسا ہے مرنے کے بعد یہ ساتھی چھوڑ جاتا ہے یہ ساتھی مرنے کے بعد چھوڑ جاتا ہے دوسرا ساتھی ہے خاندان اولاد ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار یہ خاندان تک یہ کہاں تک جاتے ہیں یہ قبر تک جاتے ہیں یہ بھی بے وفا اور وہ بھی بے وفا ہمارا کچھ نہیں علم ہے جو تم نے کھایا اور جو اللہ پر کے راہ پر دیا وہ تمہارا ہے باقی تمہارا کچھ نہیں ہے بلکہ جو اللہ کے راہ پر دیا وہ ہمارا ہے صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے بکری سی کی سب کچھ چلا دیا ایک سیری اپنے کے لیے رکھی آپ نے فرمایا سب کچھ رکھا سیری چلا دی جو تم نے اپنے لیے رکھی کھائی نہ وہ گئی جو تم نے چلایا ہے وہ رکھا ہے تیسرا ساتھی حمل جو ہے ہمیشہ جانا ہے وہ عام والے ہے یہ ہمارا وفادار ساتھی ہے جس کو ہم ساتھ کرنے کے لیے بھولے ہوئے ہیں بھی اس کو ساتھی کر لیں قبر میں حشر میں ہر جگہ یہی ہمارے ساتھ رہے گا بہن بھائی ماں باپ سب چھوڑ جائیں گے یہ ایسا ساتھی ہے کہ کیا جب تک جنت میں نہ پہنچائے چھوڑے گا نہیں ہمیں ہم ایسے وفادار ساتھی کو بھولے ہوئے ہیں اور بے وفا ساتھی دنیا کو بنا رہے ہیں ذل کر نیم گئے جگہ وہاں دیکھو تو قوم ایسی ہے وہ قبروں پر بیٹھی ہے اپنی قبریں کھودے ہوئے ہے اور ان کو صفا کر رہے ہیں ذکر رزگار میں مشغول ہیں روزانہ صبح تک شام تک وہاں رہتے ہیں اور پھر وہ گھاس کھا لیتے ہیں شام کہ ان کے حاکم کہاں ہے تمہارا کہا وہ حاکم کو ملنے گئے حاکم نے کہا یہ تم کیا کرتے ہو کہ قبریں صاف کر رہے ہو اس نے کہا یہ ہمارا مکان ہے ہم اسے صاف نہ کرے ساری زندگی اس میں رہنا ہے تو ہم اسے بنا کر خود بخود جھاڑو دے دیتے ہیں اسی کو صاف کرتے ہیں ہمارا مکان بھی یہی ہے بھی گھاس کھاتے ہو فرمایا زمین سے ہم آئے وہ بھی زمین سے اگتا ہے تو ہلک کے نیچے جب جاتا ہے تو گھاس کھاؤ ایک جیسا اگر حلوہ کھاؤ تو ایک جیسا ہو جاتا ہے وہ فضلہ بن جاتا ہے یہاں تک ہے اس کی لذت نیچے تو وہ جیسے گھاس فضلہ بن جاتا ہے اس لیے حلوہ بھی فضلہ بن جاتا ہے تو انجام تو اس کا ایک ہی ہے اس لیے ہم کھا کر اللہ کو یاد کرتے ہیں اس نے کہا تم میرے وزیر بن جاؤ اس نے کہا خدا کا خوف کر میرا تیرے سے کیا تعلق ہم تو دنیا کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں انتظار میں میں تیرے ساتھ نہ وزیر بنتا ہوں نہ جاتا ہوں یہ ہاتھ کی ہم تھا پھیر رہی آئے بٹ ایسی تھی نا تو ساتھی جو عمل ہے ہمارے ساتھ جانا ہے وہ اس کو ہم بھولے ہوئے ہیں اللہ پر ہمارا بھروسہ نہیں رہا تبكل ایک بزرگ پہاڑ میں گئے دیکھیں کہ پہاڑ کی غار سے ادھر جھوم لگا ہوا ہے بندوں کا بہت سے بندے کھڑے ہیں پوچھا تم کیوں کھڑے ہو کہ آٹھویں دن یہاں بزرگ رہتا ہے وہ آٹھویں دن باہر آتا ہے جس کو دم رکھتا ہے اس کو وہ شفا ہو جاتا ہے میں بھی ٹھہر گیا وہ بزرگ آیا پتلا دبلا آنکھیں اس کی اندر پڑی ہوئی تھیں زرد چہرہ تھا آیا اس نے دم رکھا جس کو دم رکھے اسے شفا جس کو دم رکھے جانے لگا میں نے پکڑ لیا میں نے کہا حضرت جسمانی امراض کا تو علاج کیا ہے میرے روحانی مرض کا بھی علاج کر دیں تو آگ بگولا ہو گیا کہا, چھوڑ دے مجھے ورنہ اللہ کا میرا دامن چھوڑ دے اللہ ناراض ہو کر شاید تجھے اپنے غیر کے کسی حوالے کر دے تو خدا کا دامن پکڑ لے وہی روحانی علاج کر رہا تھا ادھر اللہ کی طرف موڑ دیا ان کو اللہ کی طرف موڑ دیا تو وہ میں پہلے بات کر رہا تھا کہ وہ ملنے گئے نا ویس کرنی کو تو اویس کرنی نے اس کا نام بھی لیا اور اس کے باپ کا نام لے کر سلام کیا وہ بزرگ حیران ہو گیا کہ اویس کرنی تو کبھی مجھے نہیں ملا نہ میرا گھر جانتا ہے نہ مجھے نہ میرا تو نے میرا نام بھی لے لیا اور میرے باپ کا نام بھی لے لیا فرمایا میری روح تیری روح کو پہچانتی ہے تیرے جسم کو تو خود بخود پہچان گئی تصرف دیکھو ولی کا سبحان اللہ صرف اللہ جو لوگ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں ایک بزرگ کے پاس ایک آیا کافیت آتش پرست کافی زمدار اندر پہنا ہوا تھا اپنا زمدار اوپر کپڑے پہنے ہوئے تھے بہت کہاں میرا ایک سوال ہے آپ کی حدیث ہے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تاکو فراست المومنینا تم مومن کی شراست سے ڈرو پہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اس حدیث کا مجھے معنی سمجھا سکتے ہو آپ نے فرمائے یہ باہر والے سارے کپڑے اتار کر زنار اتار دے اپنا حیران ہو رہے نا تھا میرے پاس کہاں ہے جنو میرے پاس کہاں ہے کافرانہ میرے تو ہے نہیں آپ نے فرمایا پکڑو اس کو پکڑا اتارا تو جنو وہ کافرانہ وہ لباس کا اندر پہنے ہوئے تھا اوپر بہت لباس تھا فرمایا حدیث کا معنی یہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے بارے میں بات کرتے ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں آئے یہ <متحدث> تو معزہ <مجزا> اور کرامت یہ <متحدث> تو اتنا بڑی بات نہیں ہے <متحدث> داتا صاحب کے پاس تیس سال ایک شخص رہا عرض کی داتا صاحب میں نے آپ کی کرامت نہیں دیکھی آپ نے فرمایا مجھے شریعت کے خلاف کوئی کام کرتا دیکھا عرض کی نہیں فرمایا اس سے بڑی کرامت اور کون سی ہے جس سے ساری کرامتیں ہی پیدا ہوتی ہیں یہ کرامت تو معمول ایک بزرگ سے ایک پوچھا جی مجھے کچھ نصیحت فرماؤ آپ نے فرمایا آخرت کی عمل کرنا اور کمزور نیت کرنے سے یہ بدعمل بدعمل کون سے ہیں دوسرا اس نے کہا کہ خدا کی رضا مندی پر بد سے بد عمل خدا کی رضا مندی پر لوگوں کی رضا مندی حاصل کرنا اس کی پرواہ نہ کرنا کہ لوج مجھ پر راضی رہیں یہ برا عمل ہے تیسرا اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دینا اور چوتھا عمل جو ہے کے بزرگ لوگ جو ہیں اولیاء کرام علماء حق ان کے احسن اعمال سے نگاہ نہ کرنا اور کوئی لگزش س... کیونکہ نبی سے نبی کے سوا ہر شخص کے گناہ ہو جاتا ہے لکھا ہے گوش کتب سے بھی گناہ ہو جاتا ہے نبی معصوم ہوتا ہے صحابہ بھی محفوظ ہیں وہ بھی معصوم نہیں ہیں اس لیے ولی تو لکھ بس سے بگمر کہ ان کے اچھے امال پر نگاہ نہ رکھے اور ان سے کوئی لگزش ہو جائے اسے حجت بنا لے دلیل بنا لے اور اس کام کو اپنے لیے جواز کر لے کہ فلاں سے تو یہ کام ہو گیا جو آج کل مرض ہے فلاں کام کیوں کیا جی مولوی نے کیا مولوی نے نماز پڑھی روزہ رکھا وہ نہیں کوئی لگد ہو گئی اس کو ہم پکڑ لیتے ہیں جی مولوی یہ کام نہیں کر رہا ہے جی اس کو دلیل بنا لینا تو جو بزرگ یا مولوی سے لگدش واقع ہوتی ہے وہ گناگار ہے اور جو یہ خیال کرتا ہے کہ یہ کام وہ کر رہا ہے میں کیوں نہ کروں جب مولوی کر رہا ہے میں کیوں نہ کروں جو اس نیت پر عمل کرے گا اسے حجت بنا کر عمل کرے گا وہ بے دین مرتد ہو جائے گا کیونکہ اللہ نے فرمایا آمنتا باؤل باطلا آمنتا باؤل حقہ وقاف رتاباول الباطل ہاں فرماتے ہیں کہ اچھا عمل وہ ہے بہترین انہوں نے کہا نصیحت کرو انہوں نے کہا پہلی نصیحت یہ ہے کہ اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھو دوسری نصیحت یہ ہے کہ کوئی اچھی بات کرے اسے قبول کرو چاہے جتنا حقیر بھی کیوں نہ ہو یہ اس وائع ہسنا میں سے ہے تیسرا کوئی اپنی غلطی ہو فوراً اسے تسلیم کر لے چوتھا کوئی بات کرے اس کو غور سے سنو دین کی بات کرے اگرچہ انہوں نے لکھا وہ خود بھی جانتا ہے اس کو پہلے سے لیکن اس کو غور سے سنے غور سے سننے کا اسے جزا مل جائے گی اللہ یہ چار اسوائے حسنہ لکھا ہے اس لیے میہربانی فرما کر غور سے باتیں سننا کہ جو شخص مولوی پیر پی، فقیر بزرگ اچھا عمل کرتا ہے نیک اسے اپناتا ہے جو لگ واقع ہو جاتی ہے اس پر نیک آدمی نہیں جاتا اور لکھا برے سے برا وہ ہے جو اسے حجت بنا لے دلیل بنا لے اس کے جواب کی یہ میں کام کر رہا ہوں تو عقل ہے نا مولوی بھی کر رہے ہیں کیونکہ مولوی ہمارے نبی ہیں تو اللہ نے فرمایا ایمان والے حق کی پیروی کرتے ہیں اور کافر باطل کی پیروی کرتے ہیں مسلمانوں باطل کا کرنا گناہ اور باطل کی پیروی کف یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں نے یہ کام کیا نہیں ہم ہاں انٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اللہ تعالی نے اطی الرسول فرمایا اطی المولوی نہیں فرمایا سب کی مشروط اطاعت ہے بادشاہ ہے امام ہے پیر ہے فقیر ہے ولی ہی ہے ابو علی فرحمت اللہ علیہ نے یہی اسی تو فرمایا میری بات اگر دیکھو حدیث قرآن کے موافق ہے تو ٹھیک ورنہ دیوار پر مار دو نہیں یہی تو فرمایا ہے مشروط اتارتا ہے مسلمانوں حاکم کی بادشاہ کی امام کی پیر کی فقیر کی صحابہ تک صاحبہ کی مطلق اطاط حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو مطلق فرمایا اللہ کی تاط مطلق فرض ہے یہ ہم نے نہیں دیکھنا کس کے خلاف ہے اور کس کے موافق ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاط کو اللہ نے مطلق فرما دیا وہئی رسول فقت اطالہ جس نے میرے رسول کا حکم مانا اس نے میرا مانا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی مطلق ہو گئی ہم یہ نہیں دیکھیں گے کس کے خلاف ہے اور کس کے موافق ہے ہم نے جو حکم ہوا ماننا ہے پھر صحابہ کی اطاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق فرما دی فرمایا میرے صحابہ ستارہ ہیں جس کے پیچھے چلو گے راہ پاؤ جاؤ گے باقی سب کتاب مشروط ہے مسلمانوں اس کے حکم کو دیکھو وہ خدا رسول کے حکم سے موافقت رکھتا ہے تو واجب العمل ہے اگر موافقت نہیں رکھتا تو واجب العمل نہیں ہے جو جاہل الامر مینکوں کا کرتے ہیں ارے جس حاکم کی اطاعت سے اللہ کی اطاعت جاتی ہے جو مقدم ہے اس حاکم کی کیا اطاعت ہے اس لیے اللہ نے اتنی اللہ کی وہ رسول پہلے فرمایا کیونکہ وہ نائب ہے بادشاہ خلیفہ اینی جائے خلیفہ مرزا پور کے ایک مولوی نے ہماری درویشوں کی مخالفت کرتے ہوئے اس نے صبح تقریر کی کے بادشاہ جیسا ہو اس کا حکم مانو میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کا آپ نے اعلان فرمایا تو اس وقت حاکم قریش مکہ تھے یہ <تصفح> تو سارے نبی <تصفح> ہمارے جاتے ہیں جیسا حاکم ہو اس کی اطاعت کرو یہ اس نے تقریر کی ہے है? درباری ملہ تو مشروط اتاف ہے مسئلہ بہت ہے انی جائل انفلادے خلیفہ فرشتوں میں اپنا نیب بنانے والا ہوں مسلمانوں نیب کا معنی آپ سمجھدار ہیں جانتے ہیں نہیں جانتے تو میں بتا دیتا ہوں ذرا غور سے سننا اور اسے جگہ دینا دل اور دماغ میں جو ظالم مالک بنے ہوئے ہیں جو اللہ رسول کو حاکم نہیں سمجھتے ہوں انہیں باشی درندہ تو سمجھتے ہیں حاکم نہیں سمجھتے کیونکہ وہ نیابت سے نکل گیا نیب وہ ہوتا ہے اس کے پاس اختیارات مالک دے دیتا ہے اسے طاقت دے دیتا ہے اسے طاقت کا اختیار تصرف کا دے دیتا ہے لیکن نیب کو نیب کا معنی یہ ہے وہ اپنے اختیارات اپنے حقیقی مالک کی مرضی کے مطابق صرف کرے گا اگر وہ خود کرتا ہے تو پھر مالک بن جاتا ہے نیب نہیں رہتا اس لیے جو حکمران خدا رسول کا حکم نہیں مانتے وہ نیب نہیں رہے وہ خدا کے شریک بنے ہوئے ہیں اور ہم ان کو خدا مانتے ہی نہیں خدا تو ایک ہے <سلام> وہ ظالم کہتے ہیں, ہمیں دیکھو ارے وحشی درندے ہم تمہیں دیکھیں جو تمہاری ابتدا جو ہے وہ گندے پانی سے ہے اور تمہاری انتہا جو ہے وہ بدبو دار مردے سے ہے حاکم <سلام> تو وہ ہے جو دائم اور قائم ہے تجھے تو پتا نہیں سفیان سوری رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے ہاتھے میں بسرا جا رہا ہے اکڑ کر آپ نے فرمایا اکڑ کر مت چل زور سے بولا نیچے نکالو دیکھ کر چل تو جوش کے ساتھ تھے وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے نے کہا روکو یہ مجھے نہیں جانتا تو سہاکم نے کہا تو نے جو اتنا بات کی ہے شاید تو مجھے نہیں جانتا میں خلیف بادشاہ ہوں آپ نے فرمایا میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں تو آپ کو آپ نہیں جانتا میں کون ہوں تو میرا تیری ابتدا گندے پانی سے ہے جو مرد سے نکلتی ہے خلیف اور تیری انتہا بدبودار مردے سے ہے تو وہ ہے میں تجھے جانتا ہوں تو اپنے آپ کو نہیں جانتا تو بادشاہ نیچ بادشاہ تھا کوئی اچھے لوگ تھے آج کل تو ظالم نہیں تھے تیرندے ویسی تو اس نے معافی مانگی اور پھر سیمٹ کر چلنے لگا تو جو حاکم الحاقی جو حاکم الحاکمین کو نگاہ دیکھ رہا ہے وہ سور تجھے کیا دیکھے جو عرش کو دیکھ رہا ہے وہ ترے تخت کو کیا دیکھے مومن کیا دیکھے ارے جو جہنم کو دیکھ رہا ہے وہ تیرے عذاب کو کیا دیکھے جو جنت کے انعام کو دیکھ رہا ہے وہ تیرے انعام کو کیا دیکھے ہاکم الحاق مین کو جو دیکھ رہا ہے تو نئے و مل یا حکم بھی مان ضل اللہ ہو حافظ لاہ ملکا فرون چھٹا سپارہ بیٹھے ہوں گے محبوب جو حاکم اللہ کے حکم کے مطابق حکم نہیں کرتے وہ کافر ہیں اور اس نے ساتھ ہی یہ تقریر کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاکم جیسا ہو اس کی اتباہ کرو ایسا لانتی جھوٹ بولا فرمان رسول یہ ہے میں حدیث پاک سناتا ہوں کہ حاکم عدہ ہوگے بادشاہ علیحدہ ہوگا قرآن میرا علیحدہ ہوگا یا رسول اللہ صحابہ نے عرض کیا ہم کیا کریں فرمایا اگر مانو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے نہ مانو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے یا رسول خدا قربان جائیں ماں باپ آپ پر ہمارے لیے کیا حکم ہے آپ نے فرمایا تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں جیسے کرنا کہ انہوں نے انجیل کو نہیں چھوڑا شہید ہو گئے تم بھی ایسا شہید ہو جانا اس بادشاہ کو بادشاہ ماننا ہی نہیں اس نے ایسے حدیث پیش کر دی نعوذ باللہ من غلط بات کر دی درویشوں کی مخالفت میں درباری ملا ارے ایسے ملا سے کوئی بحث نہیں ہوتی جو قرآن کے برعکس ہو ایمان سے کہو آج کل کے حکام جو ہیں وہ قرآن کے ساتھ ہیں کیا قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں یہ <speakers> تو قرآن کو چھوڑنے کی بجائے ظلم ستم بتا رہے ہیں اور یہ عالم میں ارے دینی مدارس سے پڑھے ہوئے ہیں میرا بھی سوال ہے دینی مدارس سے پڑھے ہوئے ہیں ایمان سے کہو کہاں سے پڑھے ہوئے ہیں سکول کے پڑھے ہوئے ہیں اب جو سکول کی تعلیم کو جائز قرار دیتا ہے اس نے یہ سب دے گا کہ یہ حالم جو ہے حاکم جو ہے حق پر ہے اور قرآن جو ہے وہ نہ ہے یہ ضرور سمجھنا پڑے گا مسلمانوں یوں ہی نہ کہنا جب کسی فیل کے ارے فائل کو اچھا کہو گے تو فیل کو اچھا کہنا پڑے گا بات سمجھتے ہو کوئی اگر کوئی فیل ہے اسے اچھا کہو گے یا برا کہو گے تو فائل کو اچھا اور برا ماننا پڑے گا یہ قرآن کے برعکس اپنے طاقت نیب ہیں انہوں تو خدا کو نیب بنا رکھا ہے قرآن کے برعکس ہیں اللہ فرماتا ہے وہ ملم یا کم بن گل اللہ عفاء وہ ملم یاقم بِمَا ضل اللَّهُ عفا هُمُ الْفَاسِقُونَ فاسکون و ملم بِمَا بیمان اللَّهُ اللہ هُمُ الظَّالِمُونَ کہ ظالمن تین ایک ہی رقو میں ہیں چھٹے سپارے میں آپ بیٹھے ہوں گے جو میرے قرآن کے سوا ہا اپنے کا حکم چلاتے ہیں وہی کافر ہیں وہی ظالم ہیں وہی فاطق ہے <تصح> <تصح> ممنزت من اللہ قیلا کیا اللہ سے کوئی اور سچا ہے ارے اللہ سے کوئی بڑھ کر نوز بلا سچا ہے تو جو ان کو اچھا کہتا ہے اس نے خدا کو جھوٹا کہا نہیں کہا اللہ نے تو جو قرآن پر حکم نہیں کرتے انہیں ظالم کہا فاسک کہا کا کہا اور پھر وہ ان کی اتبا کو فرد کرتا ہے پھر انہیں اچھا بتاتا ہے جب فیل فائل اچھا برا ہے تو فیل بھی برا ہوگا تو اس تعلیم کے پڑھے ہوئے جو ہیں وہ قرآن سے جدا ہیں اور جو ان کو مانتے ہیں اس تعلیم کو کہ یہ اچھی ہے وہ مرتد ہیں اور مرتب سے باس نہیں ہوتی مرتب واجب الیادہ ہوتا ہے یا دوبارہ کلمہ پڑھے یا اس کی سزا قتل ہے کیا ایمان سے کہو یہ نیب ہے کہ ان انہوں نے اللہ کو نائب بنا رکھا ہے اب تو پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں سکول میں اچھا میں یہ اور بات بھی بتاتا ہوں یہ پردہ واجب ہے نہیں ہے واجب اور جو کہے پردہ ظلم ہے اس نے خدا کے حکم کو ظلم کہا جو قوم کی بیٹیوں کو پردہ واجب سے محروم کر رہے ہیں یہ سکول والے اور دیکھو اللہ نے فرمایا ارجال القو مونال نشا میں نے مردوں کو عورتوں کا حاکم بنایا میں نے مردوں کو عورت پر فضیلت دی ارے یہ کہتے ہیں اشانہ بشانہ برابر ہے اللہ جس کو حاکم بنائے کیا اللہ سے وہ ہم جس کو حاکم بنائے اس میں تو کمی ہوگی اللہ جس کو حاکم بنائے اس میں کمی ہے اس لیے طلاق کا حق بھی مرد کو دیا ایمان سے جو آج کل ہو رہا ہے نا کہ طلاق کا حق عورتوں کو دو اگر عورتیں طلاق دینے لگ جائیں تو چار مرد روز تبدیل کریں گی یہ تو اللہ نے مرد کو شان دیا اور اسے حوصلہ بھی دے دیا اللہ دیکھتا تھا عورت کے مرد میں بہت حوصلے کا فرق ہے عورت میں قوت برداشت نہیں ہے اللہ نے مرد کو طلاق کا حق دیا ہے پھر کیا فرمایا اللہ نے ارے بیوی مر جاتی ہے مرد مر جاتا ہے اس کی اولاد ہے بیوی کا ہے آٹھواں حصہ یہ اللہ کا قانون ہے قرآن مجید کا ہے آٹھواں حصہ اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کا ہے چوتھا حصہ ایک بٹا چار سمجھ گئے اب مرد کی کیا اللہ نے شان بنائی ارے بیوی کی جائیداد ہے اگر بیوی مر گئی اولاد ہے تو مرد لے گا چوتھا حصہ اولاد نہیں تو مرد لے گا آدھا حصہ اللہ نے دگنا بنا دیا جہاں کہیں ماں کی بات کرتے ہیں باپ کا نام ہی نہیں لیتے مولوی بھی ماں کی شان بیان کرتا ہے کیوں باپ نے تمہارے بچڑے مار دیے جو کما کر کھلاتا ہے ارے انہوں نے نہیں سمجھا وہ جو دو حق ہیں وہ خدمت کے ہیں اور کفالت کے ہیں کہ ماں کما نہیں سکتی باپ کمانے والا ہے اس لیے ارے حکم میں مرد افضل ہے میں یہ کہتا ہوں کہ چھوٹی بچی کا نکاح عورت کر سکتی ہے اس کا زندگی تک فیصلہ ہوتا ہے اسلام نے کس کو اختیار دیا مرد کو اختیار دیا ہے چھوٹی بچی کا نکاح کرے عورت نہیں دے سکتی پھر جہاں ایک مرد گواہی دے وہاں دو عورتیں گواہی دیں یہ جزیش بات میں ہے خدا رسول کا فیصلہ ہے کہ مرد کا دگنا حق ہے جہاں ایک مرد گواہی دے کافی ہے اور جہاں اس کے مقابلے دو عورتیں گواہی دیں تو برابر ہوں گی ہوگئی شانہ بشانہ برابر ہوگی اگر ہم برابر کہیں تو ہم نے خدا رسول سے بغاوت کی ہم نے خدا رسول کے فیصلے کو ناخص سمجھا ایسا ہے نا اب یہ کہتے ہیں ہم بیوی اور مرد کا حق برابر ہے شانہ بشانہ ہے اور, اور حدیث پاک بھی سنا دوں ارے زالوں قیامت کے دن بھی شانہ بشانہ کرنا کہ سو عورت سے ایک عورت بہشت میں جائے گی اور سو مرد میں ایک مرد بہشت میں جائے گا یہ دو میں جائے گا سو عورت حدیث پاک ہے سو عورت میں سے ایک عورت بہشت میں جائے گی ایک فیصد مرد کے مقابلے میں کہاں تک عورت کو برابر کرو گے اور یہ سکول والے کہتے ہیں کہ عورت اور مرد کا حق جو ہے یہ برابر ہے امام سے کہو یہ کیا ہے برابر ہے تو انہوں نے خدا رسول کے فیصلے کو جھٹلایا نہیں جھٹلایا اور جو خدا رسول کے فیصلے کو جھٹلائے وہ اس کی حمایت کرے وہ مسلمان ہو نہیں سکتا اب اسد صاحب ہو سہی دی جہاں تقریر کرتا ہے جی میں نے چشتی صاحب کے لیے دو ڈالے علم کے کتابوں کے بھر کر لایا ارے ایمان سے کہو وقوف بناتے ہیں ہمیں ہم تو بے وقوف ہیں بھی صحیح یہ جھوٹے پیر جھوٹے مولوی اور بدعمل حکومت نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہمیں حق تک نہیں آنے دیا ارے یہ تعلیم تو سو سال ڈیر سو سال ہوا ہے نا اس میں کہاں ہے بیان اس تعلیم کا تو اطراف کی کتاب سے کیسے سکول کی تعلیم کو آ... کرے گا جائز گولڈ شریف والی سرکار کی دلیل دے گا وہ مخالف حقانی تفسیری والے مخالف مفتی نعیم الدین مخالف مفتی نعیم الدین لکھتے ہیں تفسیر نئی والے کہ لڑکی جو سکول میں جاتی ہے اس سے ہیرا منڈی والی لڑکی اچھی ہے بازار والی کیونکہ سکول والی چل کر جاتی ہے بازار والی پر لوگ چل کر آتے ہیں کون سے اسلاف کی تو دلیل دے گا اگر کتابہ لائے گا ان کا تو ان سب کتابوں میں وہ تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ ہم نے مسلمانوں کے ظلم کے لیے بنائے ہے انہیں بئیمان بنانے کے لیے تعلیم بنائی ہے مسلمان سب سے بہتر جو ہے وہ اللہ نے فرمایا سفیاان سوری سب سے بہتر وہ ہے جو اکل مند ہو اور عقل مند جو ہے وہ بزرگوں کی نصیحت کو توجہ سے بھی سنتا ہے اور تسلیم بھی کرتا ہے عقل مند کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں میں <تصفح> مسافر خانے جو رہنا جو نہیں پھر کیوں اس مسافر خانے دے اندر میں جناب جی مال کٹا کر کے ماہر اس مسافر خانے واسطے جمع کرا لا لا, کافر تے مناوق اس دنیا دے مال لو دنیا نیا کما ہے مومن ہمیشہ دنیا دے مال لو آخرت لئے کما فرق ای مومن کبھی دنیا نو دنیا لوگ ہیں ایک قاتل ہے اس نے جج کے سامنے جا کر تسلیم کر لیا کہ واقعی میں نے قتل کیا اب وکیل اس کی بحث کرنے لگ جائے اسے دھکے دے کر نکال لیں گے نہیں نکال دیں گے وہ خود تو تسلیم کر رہا ہے بے تو تمام خا یوں ہی اس کی خوشامد کر رہا ہے بے ایمان تو تو بے ایمان ہے وہ کہتا ہے میں قتل کیا تو کہتا ہے میں نے اس نے نہیں کیا دیکھو نا کہیں گے سیمان سے ارے ساری ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں انہوں نے خود یہ تسلیم کیا ہے کہ ہم نے جو تعلیم دی ہے مسلمانوں کی تنزلی کے لیے دی ہے ویتم سسپم ہسنتم تسوہم قرآن مجید ہے مسلمان قرآن مجید ہے تو قرآن مجید سے دلیل دے گا تمہاری اچھائی ان کا ہم ہے وہ تجھے کوئی اچھائی پہنچے تو کافروں کا دکھا ہے تمہاری ترقی ان کی تنزلی ہے بربادی ہے اللہ فرماتا ہے وہ تو سب تم سیاحی میں ہو بے تمہاری تنزلی کی وہ خوشیاں مناتے ہیں اور ان کی ترقی ہے یہ قرآن فرماتا ہے اب میرا سوال ہے کہ وہ اپنی تنزلی کے لیے پیسے لگا رہے ہیں سکولوں میں ایمان سے کو بھی نویر اب ڈالا جو آ گیا وہ اپنی ترقی کے لیے لگا رہے ہیں قرآن فرمات بشر المنافکی نبح عذاب العلیم الرینا یتا فضون القافرینا اولیا محبوبہ منافقوں کو سخت نادار عذاب کی بشارت دے دے منافق وہ ہیں جو کافروں کو دوست سمجھتے ہیں یہ تو دوست نہیں سمجھتے یہ تو اپنا مالک اور مولا اور آقا سمجھتے ایسے آئے وہ تسلیم کرتے ہیں تو اس کے لیے بحث خوش آمد کر رہا ہے پھر تعلیم صحیح ہے تو پلنے والے بھی صحیح ہے پلنے والے صحیح ہیں جو دو کام کر رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے اگر اس کو صحیح کہیں گے تو خدا رسول کے حکم کو نعوذ اللہ نا کہیں گے ارے میں نے کہا تیرے لیے بحث نہیں ہے تو اس بات کرنے سے مرتد ہو گیا ہے تو نے سارے قرآن حدیث کا انکار کیا ہے مولانا روم سے پوچھو آپ نے فرمایا علم قرآن تفسیر و حدیث حدیثست اصلاب کی کتابیں لائے گا مصنوی شریف ارے مولانا روم صاحب دنیا کا منا منایا عالم اور ولی ہر شخص اس کو جانتا ہے آپ نے فرمایا علم قرآن تفسیر و حدیث سست ہر کے بچوں خانت خبی سست مولانا عروم صاحب خبیس کہے تو انہیں ترقی یافتہ کہے فرمایا قرآن تفسیر حدیث ہے جو اس کے سوا پڑھے گا خبیص بن جائے اور ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں مان سے تو بےمان کے ساتھ بحث نہیں ہوتی بےمان کو کہا جاتا ہے یا توبہ طیب ہو جا یا پھر تیری سزا قتل ہے ایسے بیمان جس سے جو ایمان کا بہمان ہو اس سے آمال اکوال اکال پر بات نہیں کی جاتی عقیدے پر کی جاتی ہے اس لیے بد مذہب جو ہے نا میں جا رہا تھا ایک اہل سے سے بحث ہو رہی تھی اس نے وضو کے بارے میں پہل پہلے تو اس بات بیٹھے تھے سارے عالم بیٹھے تھے میں جا رہا تھا مجھے بلا لیا ایسے مغذ کھائے جا رہے تھے تو وہ جانتے تھے تھے جان پڑھ بندہ ہے لیکن کچھ لوگ جانتے تھے کہ یہ بات کچھ اللہ کے فضل سے سیدھی کر دیتا ہے اس عقیدے سے مجھے بلایا کہ یہ ہم اس کو کہتا ہے کہ پیر پہلے دھونا چاہیے میں نے کہا یہ کون ہے کہ شیعہ میں کہا ہم تو ان کو مسلمان نہیں سمجھتے یہ تو بے وز دنگے کی طرف نماز پڑھے تو میں اسے نہیں کہوں گا کہ کعبے کی طرف پڑھتے اور یہ نہ پڑھے تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ جہاں مسلمانوں اعتقادی اختلاف ہو وہاں عملی موافقت فائدہ نہیں دیتی ٹھیک ہے بات میں آپ کو بات بتاؤں گا جو بے دین لوگ ہیں اے لدیث ہیں کوئی ہیں بد مذہب ہم ان کے عقیدے پر تو بحث کر سکتے ہیں سکہ میں بحث ہم نہیں کریں گے اس لیے عبد الطباب صاحب نے جا کر چشتیاں شریف اس نے برا بلا کہا رفا جدین کو تو دیو بند آ کر وہاں کے مولوں کو پکڑ لیا کہ شیخ ابد القادر جی نے جو رفا جدین کیا اب اس کو کیا کہو گے خاموش ہو گئے نا ایمان سے سارے ابو بھائی اس نے تو خراب کم کر دیا وہ برا بولا جو رفا جدین کرتے ہیں تو اس میں تو شیخ عبد القادر جی بھی آ گئے امام شافی بھی آ گئے ایمان سے ان کا فکا پر اصول میں اختلاف نہیں تھا مسئلہ بڑا سروں میں تھا لیکن عقیدہ سب کا ایک تھا عقیدے میں کوئی فرق نہیں تھا تو جو امام مولانا روم صاحب کہے کہ اس کے قرآن اور حدیث اور سنت کے سوا تمام علم جو ہیں وہ خبیص بن جاتا ہے اور ایک آج کل کا ملہ لالچی چند کوڈیوں میں بکنے والا کہہ دے کہ یہ ایل میاں مان جائے ایمان سے گاؤں صاحب کو مانیں گے یا ان کو مانیں گے بات ان سے ایک بزرگ جا رہے ہیں علماء کا ٹولا بیٹھا ہے علماء کا ٹولہ بیٹھا ہے وہ باتیں کرتے رہے آپ خاموش رہے علماء سو ہوں گے حق نہیں ہوں گے تو آگے گئے فوکرا کے ٹولہ میں آ گئے انہوں نے راز اپنے بیان کیا ایسے راز بیان کیے کہ لوگ حیران ہو گئے تو خلیفوں نے کہا وہاں تو خاموش رہے بولے نہیں نہ کوئی بات کی اور یہاں اس کی باتیں کر دی فرمایا وہ تھوڑے تھوڑے پڑے ہوئے تھے مولوی لوگ تھے اور ان کا مولانا روم صاحب بجی گسامی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا تیس سال علم پڑھا اور کئی سال اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھا تو علم سمجھ جایا فرمایا دو باتیں میں نے مشکل پائی ہیں علم کا سمجھنا اور علم پر عمل کرنا یہ مشکل ہے بغیر تعلق ولی کے یہ باتیں نہیں مل سکتا پڑھ سکتا ہے سمجھ نہیں سکتا بغیر کے فرمایا ان کو اولیاء کرام کی صحبت حاصل نہیں تھی چھڑے عالم تھے تو میری دلیل حدیث قرآن اور راست تھے ان میں کوئی سمجھنے والا نہیں تھا اس لیے میں نے وہاں خاموشی اختیار کی تو یہی وہی تو ہیں جو نہ قرآن نہ حدیث کو دیکھیں نہ قرآن کو دیکھیں نہ حالات کو دیکھیں یوں ہی من ان سے ہم بحث نہیں کرتے ان کا علاج یہی ہے, ہے؟, ہے کہ یا توبہ کا یا ارادہ کریں پھر کلمہ پڑھیں یا اگر حکومت اسلام ہی ہو تو کو قتل کر دے یوں ہی ہر جگہ چستی صاحب چستی صاحب او پاگلو تم تو بکے ہوئے ہو ایمان سے سعدی علیہ رحمت نے پایا دو شخص حق نہیں کہہ سکتے دو شخص حق نہیں, نہیں کہہ سکتے ایک تو جو لالچی ہو اور دوسرا حاکم کا خوف ہو یہ کبھی حق نہیں کہہ سکتے حق وہی وہ کہے گا جس کو پیسے کی لالچ بھی نہ ہو کے ملتے ہیں یہاں سے یا نہیں ملتے آپ کے سامنے ہے کہ بعد لوگ چی صاحب کو کرایہ بھی نہیں دیتے اور بعض ویل بھی اٹھا لیتے ہیں حالانکہ ویل ان پر حرام ہے ٹھیک ہے کرایہ نہیں دیتے تو نہ دیں ویل جو لوگوں نے دی ہے وہ اس کی ملکیت ہے اس کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں اس کو صرف کر سکتا لیکن ویل بھی اٹھا لیتے ہیں یہ حق کی برکت ہے نا اور ایسے لوگوں کی خدمت سوشیات سوری ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ تجارت کرتے ہیں اور اتنا مال کماتے ہیں اور آپ یہ طالب علموں پر خرچ کرتے ہیں یا علماء پر فرمایا طالب علموں کو تو حق ہے میں دیتا ہوں علماء کو اگر میں نہ دوں وہ روزی کیونکہ فرمایا ان کے ساتھ اولاد ہے نان نف کا پیٹ ان کے اخراجات بھی ہیں اگر وہ روزی کمانے کو لگ گئے تو قوم علم سے محروم ہو جائے اس لیے میں جو پیسہ خرچ کرتا ہوں طلبا پر کرتا ہوں کیونکہ ان کا حق ہے وہ علم حاصل کر رہے ہیں علماء پر خرچ کرتا ہوں کہ قوم کو علم دے رہے وہ علم لینے والے ہیں وہ علم دینے والے ہیں یہ دونوں مستحق ہے اور میں ان کو بتاؤں کہ یہودی سازش کو تم نہیں جانتے خدا کی قسم یہودی سازش یہ ہے دین احوال میں بھی رہے جزوی طور اور امال میں بھی جزوی طور رہے اور معاملات میں کلی طور باہر ہو اس اتنے کو آم آل نہیں سمجھ سکتا اسے یہ خوف ہے کہ اسلام اگر معاملات میں آ گیا تو دنیا کی طاقت بن کر رہے گا اور جب تک حکومت نہ ہو اسلام معاملات میں آ نہیں سکتا حکومت اسلام کی ہوگی تو لوگوں کے معاملات اسلامی طریقے سے سمٹے جائیں گے جب حکومت نہیں ہوگی تو بوشی اسلام کے مطابق معاملات ہمارے سمٹے گا ایمان سے کہو یہی فتنہ یہودیوں کا ہے کہ اسلام مذہب اور سیاست کو بہر رکھو سیاست میں مذہب نہ آنے دو ارے ایمان سے یہ علامہ اقبال وہ ہستی ہیں کہ گولڈ شریف علی سرکار کے پاس گئے نا <سؤال> تو آپ کو پتہ لگا کہ علامہ اقبال <sapó> آ رہے ہیں ارے آدھا میل اٹھ کر چل کر سید بادشاہ نے سلام کیا اس کو وہ ہستی ہیں علامہ اقبال یہ شرخر شریف والے ایک بزرگ تھے وہ سروننگا ان کے پاس کوئی نہیں آتا تھا ڈاڑی منڈا بیٹھے تو نہیں آنے دیتے علامہ اقبال آیا اس نے ان کو لوٹا دیا جو بیر کھڑے تھے علامہ اقبال کو لوٹا دیا واپس جاؤ اب بزرگ کو پتا چلا کہ علامہ اقبال آئے تو واپس چلے گئے گئے اسے کہ آپ کا حکم تو ہے داڑھی منا اسے انہوں نے فرمایا یہ نہ داڑھی منا ہے نہ سرو ننگا ہے اس کی تو داڑھی بھی ہے ایک بندے نے اعتراض کیا کہ آپ داڑھی منڈے ہیں آپ انہیں علیحدہ لے گئے ایسے ہاتھ پھیرا تو پوری مشت داڑھی تھی علامہ اقبال علامہ اقبال نام لینا آسان ہے ارے علامہ اقبال ایسے مفکر ہیں ایمان سے ہمارے اولیاء کر بھی عزت کرتے گئے ہیں انہوں نے فرمایا جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست ارے جمہوریت کو ابلیسیت سے دیا تعبیر اور سیاست کو کیا کہا مسلمان تو ہیں یار سیاست جدا ہو دین سے سیاست گر تو رہ جاتی ہے چنگے سرمایہ جب دین سے سیاست حکومت کو علیحدہ کر لو گے بدماشی جس طرح آج کل دیکھ رہے ہو یہی یہودیوں کا کتنا ہے کہ مذہب اور سیاست کی تفریق رکھو اسے کبھی جمع نہ ہونے دو اگر مذہب اور سیاست اکٹھے ہو گئے تو اسلام دنیا کی طاقت بن جائے گا اسلام معاملات میں آ جائے گا اس کا سارا زور اسی پر ہے کہ اسلام کو معاملہ اور ایمان سے مسلمانوں میرا آپ مجھ سے سمجھدار ہیں اور اسلام کو معاملات میں نہ آنے کی رکاوٹ بڑی جو ہے وہ یہی سکول ہے کیونکہ ان سے بن رہے ہیں نا سکول سے بن رہے ہیں کسی عالم کو نہیں بناتے ارے ظالم ملم یا ملکہ پھر ان کا مرجا جو ہے یہ سکول ہے ہم جی کوئی کہتے ہیں ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہم تو کہتے ہیں کہ مسلمان کے سوا خدا کی قسم دنیا کے سیاست کا مالک کوئی ہے بھی نہیں سیاست حق بھی مسلمان کا ہے کہ سیاست بڑی طاقت ہے اور مومن اسے برداشت کرتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا یہ مومن حضرت امیر عمر سبحان اللہ گلیوں میں پھر رہے ہیں رات کے اور پہلے بھی میں کہتا ہوں ہمارے بادشاہ چوہے کی طرح چھپے ہوئے ہیں ارے جو عوام کے لیے ایک بزرگ نے سرمایا کہ بیرون ملک موش اندرون ملک شیر ہے تو بتا اب آپ کو تو کیسا حکمران ہے ارے باہر ملکوں کا تو چوہا بن جاتا ہے اور عوام کے لیے شیر بنا ہوا ہے ایمام سے طاقتور بادر اس کو کہتے ہیں جو کسی طاقتور سے اپنے زور ازمائے اسے بہادر کمزور سے زور ازمانے والے کو بہادر نہیں کہتے آپ چمیتی چوئتی کو جو قدم میں ارے قدم کے نیچے رگڑ کر کے جی وہ اکیل کرے تو پھر میرے جیسا بھی کوئی پاگل ہوگا چوٹی کیا چیز ہے چیوٹی کو اکڑ کر میں ما رگڑ کر ایمان سے عوام چوٹی جتنا حکومت سے آگے چوٹی جتنا بھی طاقت نہیں رکھتی ارے ظالم تیوٹیوں کو،, کو رگڑ کر اکڑ رہا ہے اور باہ توہا بن رہا ہے بیشتر. چوہے سے بھی بدتر تو آپ گلیوں میں پھر رہے عورت کہہ رہی ہے کہ اب سو جاؤ عمر کو بد دعا دے کر میں نے تو پتھر ڈالے ہوئے تھے یہ پتھر ہیں تم نے سمجھا غذا ہے میں نے کہا رو رو کر نیند کر جائیں گے ارے عمر کو بد دعا جو تم دب بھوکھے ہو تو اس کو خبر نہیں آئی آپ روتے ہوئے گئے ایک بوری آٹے کی رکھی اس کندھے پر کھی سب چیز اپنے اوپر لادی لوکر نے کہا میرن مومنی مجھے تو میں اٹھاتا ہوں آپ نے فرمایا یہ چاہے اور عمر کو اس ڈر تک مارتا جا کے اس نے بھوکھے کی سوال نہیں رکھی ارے یہ بات تھے ظالم ہیں جو عیاش کے تخت پر بیٹھے ہیں اور بیچارے غریب کو روٹی نہیں مل رہی ہے اور یہ گھوڑے دور دیکھ رہے ہیں لاکھوں کروڑ روپے گھوڑے دور پر لگے ہوئے ہیں تو گئے روٹی پکائی سالن پکایا خود اپنے ہاتھ سے ان کے بچوں کو کھلایا اس کو کھلایا وہ عورت کہتی ہے کہ ارے عمر تو نکم نکما اکٹھا ہے عمر کی جگہ تو تو بادشاہ ہوتا بتا نہیں رہے بادشاہ کو کہہ رہی ہے بتا نہیں رہے روٹی پکی کھلا رہے ہیں یہ ہے طاقت سوائے کے طاقت کو برداشت کوئی نہیں کرتا طاقت مادی پہلے بھی میں نے بتایا تھا چار قسم کی ہیں طاقتیں دو قسم جز ہیں ایک روحانی اور ایک مادی ارے مادی طاقت کے چار قسم ہیں مشاہدہ کر کر میری بات نہ دیکھنا مشاہدے سے تجربہ کرنا ارے کسی بےمان بے دین کے پاس جسمانی طاقت آئی تو اس نے خود بھی ذلیل ہوا لوگوں کو بھی ذلیل کیا افرادی طاقت آئی تو لوگوں کو تکلیف دینے میں صرف کی مالی طاقت آئی تو لوگوں پر ظلم کرنے میں صرف کر دی اگر سیاسی طاقت آئی تو اس نے لوگوں سیاسی آخری طاقت ہے ارے بےمان مناسب بے دین کا حق بھی نہیں ہے سیاست میں جو لوگ کہتے ہیں جی بادشاہی مانگنا حرام ہے محسن تفسیر پڑھ کر دیکھو پہلے لوگوں کی غزل تمہارا حق نہیں ہے دیندار کا حق ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ میں امن رفدار ہوں تو مجھے بادشاہ دے دے خزانوں کا مالک کر دے ایک تو لکھتے ہیں کہ نبی نے اپنی تعریف تعزیس نعمت پر کی تحضیح سے نعمت پر بیان کرنا واما بے نعمت ارب کفہت دس تو یہ جائز ہے دوسرا مفصرین لکھتے ہیں جب اہل بادشاہ ہو بدماش ہو ظالم ہو بے دین حکمران ہو اس وقت مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے اور نبی کی سنت ہے کہ وہ بادشاہی طلب کرے سیاست ہمارا امام مسلمان کے حق ہے کسی کافر کا حق نہیں ہے مسلمانوں سیاست یہ ظالم بدماش یہ دین کے آنے پر خدا کی قسم کا کہتا ہوں اگر رکاوٹ ہے دین کے نہ آنے پر بلادینت پھیلانے پر بےغیرتی پھیلانے پر لڑکیوں کو ناچنے گانے سے ہونے پر بغداد جو نہیں بھی جا رہے ہیں جو کہتے ہیں گانا صحیح ہے نوز بلّہ روح کی غذا ہے رو تو کافر کا بھی روح ہے نا مسلمان کے روح کی غذا قرآن اور حدیث اور ذکر خدا ہے کافر بےمان کے روح کی گناری گاہ جو ہے وہ گانے باجے ہیں رو تو کافر کا بھی روح ہے کتے کا سور کا بندے رو تو ہر ایک کا ہے نا آپ جا رہے ہیں بندہ گانے والا یا آپ کے آنکھوں میں کانوں میں آواز پڑی آپ نے فرمایا ولا قوت الا الہ بل عظیم تو اس نے آپ پر جو وہ باجا تھا نا ایسا مارا کہ آپ کا سر پھوٹ گیا لیکن آپ نے لا والا ولا تھا اللہ بلّہ شیتانی کھیل پر پڑی جاتی آپ نے پڑھ دی پھر آپ گھر گئے پٹی رکھائی اس کا بازا جو تو ٹوٹ گیا تو آپ نے پیسے بھیجے کہ اس سے معذرت کرنا میرے مارنے پر تیرا باجا ٹوٹ گیا ہے تو یہ باجا پیسے ہیں باجا اور خرید لو واہ بغداد جی ارے ان لوگوں کے تم شان نہ دیکھو ان کے عامال دیکھو ان کے کیسے عامال ہیں پیسے دیے جا رہے ہیں وہ آ کر قدموں میں گر گیا اور توبہ طےب ہو گیا جو لکھتے ہیں حضرت عمیر عمر آپ میں پڑھائی جا رہے ہیں حضرت امیر عمر گانے بازے سنتے تھے تو مسلمانوں ہم موجودہ معاشرے پر راضی نہیں ہیں ہم پیدل چلنے کو تیار ہیں استعمال تو ہم کر رہے ہیں راضی نہیں ہیں ہم پیدل چلنے کو تیار ہیں روکی سوکی روٹی کھانے کو تیار ہیں ایسا لباس جو عام لباس ہو وہ پہننے کو تیار ہیں ہم لیکن ہمیں دین چاہیے حضور صلی اللہ یعنی جز کے ساتھ پڑھو دل پر ضرب دے کے اللہ اکبر اخبار جو ہے وہ شیطان کا نام ہے اس لیے اسے کھینچنا نہیں چاہیے اللہ اکبار نوز باللہ نہیں کہنا چاہیے اللہ اکبر کہنا چاہیے اگر کھینچو گے تو یہ اکبار جو ہے شیطان کا نام ہے اللہ پناہ دے بہت بڑا کفر ہے فکرا ضعیفر اللہ <سؤال> علیہ محمد وبارک وسلم بال کل مناسب ہی بات کرو لوگوں کے عقل کے موافق پوری وضاحت کر کے تاکہ لوگوں کے دل میں بیٹھ جائے بوڑھا ہے کوئی بات رہ جاتی ہے انسان عنوان کچھ بناتا ہے تو وہ میں کر رہا تھا بھی جو آپ کے باپ کی عزت نہ کرے اس کی عزت طلب کرنا اس سے ہماری بے وقوفی ہماری غیرت نہیں ہے اب جو مولانا روم صاحب کو کہے کہ وہ غلط ہے اس کی بات نہ مانے امام ابوانی فرحمت اللہ علیہ کو مشرق کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جیسا کہے شیخ عبد جیلانی کے بارے میں گستاخی کرے جن کے در کے غلاموں کے کتوں کو بھی ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہم نسبت نہیں دیتے تو وہ ان کو کچھ نہیں سمجھتے تو میری کیا ضرورت ہے میں ان سے بحث کروں میری غیرتی ہے میں ان سے بحث کروں جن کو ہم مانتے ہیں وہ ان کو کچھ نہیں سمجھتے تو ہمارا ان کے ساتھ بحث کرنے کا کوئی ہمارا جو ہے ٹھیک نہیں ہے بس ہمیں غیرت ہو تو ہم ان سے بدلہ لیں نہیں غیرت تو ہم ان سے جو ہمارے باپ دادا ہمارے پتہ کابرین جن کے در کے کتوں کے غلاموں کے غلاموں کے کتوں سے بھی ہم اپنے آپ کو بدتر سمجھتے ہیں وہ انہیں آپ جیسا سمجھتے ہیں تو میری کیا ضرورت ہے میں ان سے بحث کروں یا میری کیا غیرت ہے جو مولانا روم صاحب کو نہ مانے تو میں بھاگ جاؤں مجھے مان میرا تو اس سے بولنے کا کوئی حق نہیں اس لیے بد جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا بحث کرنے کا کوئی ہم نے اپنی قوم کو بچانا ہے اگر خدا نے طاقت تھی تو ہم گستا کیوں کا بدلہ لیں گے اللہ نے جب اسلامی حکومت دی پہلے ہم نہیں لے سکتے اب ہم لڑنا پسند نہیں کرتے دعا مانگو اللہ تبارک و تعالی آپ اور آپ کے خاندان کو جو آئے بیٹھے ہیں مجھے اور میرے خاندان کو فضل احمد کو مل گیا پناہ دے اپنی عرف میں رکھے برے کمے دے کنو برے گالی دے کنو برے خیالات دے کنو برے انجام دے کنو ڈوہن جان کی رسوائی ڈہن جان کی بےزتی تنگ دستی گھٹ رز گھٹ زندگی حرام رزق پرائے حق دے کنو کفر شرک منافقت گمراہی دے شار فساد ڈاکہ چوری حادثات علم دکھ پریشانیاں س ساکو اللہ بمائے خاندان پناہ آمین لا دینیت دے آمین حاکم دے جبر و تشدد دے اللہ تمام مومنین ان مسلمان کو جو پناہی منگی حاضرین کو یا اللہ اپنی پناہ دے آمین پناہ دے جو ساکوں جو مرض او وہ دور نہ تھو نمیا لگن یا اللہ کنو ڈاکٹر دے کنو ہسپتال دے کنو اپریشن دے مومنین سا کو نجات دے سا کو پناہ دے سارے رشتہ داریں کوئی پناہ دے یا اللہ پاک میرا کنو حاکم دے جبر و تشدد دوی ساکو پناہ دے ہر مصیبت کو محفوظ رکھ دینی دنیاوی بھی مدد فرما یا اللہ سارے گناہ ہم فرما یا اللہ پاک میرا ہم آزمائش اور امتحان لائق نہیں ہے ہمارا امتحان آزمائش نہ لے ہمیں معاف کر دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے لیے آسانی کے اسباب پیدا کر دے ربانہ تبل مین قانت سمیع العلیم و تو بلعن علم قانتا طباب الرحیم علام مثال کامن من کا وجود کا انتا غنی و عنا فقیرن انتا غنی و آنا فقیرن تو لا تنی ہم سوالی انتا غنی وانا عنا فقیر انتا قبیََ و آنا ضعیف انتا ذلجلال ول کرام آنا لاش لائم کان یا لا یارحیم یا رحمان یا لا یار رحمان یا رحیم و صلی اللہ تعالی علیہ خیر خل کے وا اللہ یجمائن بے رحمت دکھئے دکھئے جگہ کملی والے پا یتیم وفری دکھیا تو دکھڑے فری دکھیو دکھ the